کا یا نور اللہ ترمیز شریف حدیث چار سو چھیاسی امیر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے بلند نہیں ہو پاتی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد وبرکم وسلم ماہ سفر المظفر سفر الخیر جاری و ساری بڑا برکت والا مہینہ ہے اور میرے آکا اعلی حضرت نے پچیس سفر المظفر کو اس مہینے میں دنیا سے پردہ فرمایا اعلیٰ حضرت کی حکایات ہم سن رہے ہیں الحمدللہ للہ حضرت دنیا سے بالکل بے رغبت ہے آپ کو دنیا سے کوئی رغبت ہی نہیں تھی بس ہر وقت آپ دینی مطالعہ عبادات فتح شریف لکھنا بس آپ کا یہ کام تھا اللہ اکبر ایک شہر کے نواب جو ہیں وہ کہیں جا رہے تھے اور راستے میں بریلی شریف کا اسٹیشن تھا تو نواب کی اسپیشل ٹرین رک گئی یہ حیات اعلی حضرت میں یہ حکایت لکھی ہوئی اب جو نواب صاحب کے وزیر اعظم تھے اور ایک اور سید صاحب تھے کوئی وہ ڈیڑھ ہزار روپے کا نظرانہ لے کر آلہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے ڈیڑھ ہزار اس دور کا آج تو شاید کوئی لاکھوں روپے کی مالیت بنے گی زہر کے لگ بھگ وقت تھا الا حضرت کو خبر ہوئی پوچھا کیا ہے اس کی ڈیڑھ ہزار نظر ہے اور واپسی کے وقت نواب صاحب چاہتے ہیں کہ آپ سے ملاقات ہو جائے اعلی حضرت نے کھڑے کھڑے جواب دیا یہ ڈیڑھ ہزار کیا کتنا بھی ہو واپس لے جائیے نواب صاحب سے کہیے فقیر کا مکان اس قابل کہاں کہ ان کو بلا سکوں اور نہ میں ریاست کے آداب سے واقف ہوں کہ خود جا سکوں میرا مکان ایسا نہیں ہے کہ میں کسی نواب صاحب کو بلاؤں اور نہ مجھے پتا کہ نوابوں کے بعد جانا کیسے ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ حضرت کی شان وقار استغنا دیکھی اور دین پروری دیکھی کیونکہ اسلاف کا بھی یہ کردار رہا کہ وہ سیٹھوں سے نوابوں سے حکام سے ریاست کے جو والی ہوا کرتے تھے دولت مند ان سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے جیسے امام بخاری رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے استاد صاحب ان کے پاس کوئی وقت کا شہزادہ آیا تو ان کا کوئی وہ نوکر چا کر وہ آ کر حاضر ہوا کہ حضرت وہ شہزاد حضور جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو امام بخاری کے استاد صاحب جو ہیں وہ کافی دیر تک اندر مصروف رہے کافی دیر کے بعد آئے کہا کہ حضرت اتنی دیر کر دی شہزاد حضور آپ کا انتظار کر رہے ہیں تو امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاد صاحب جو ہیں وہ اندر گھر تشریف لے کر گئے روٹی کا ٹکڑا لے کر آئے کہ جو خشک روٹی پر اپنا گزارا کر سکتا ہو اس کو تمہارے شہزادے کی کوئی حاجت نہیں میں نے ملنا پسند نہیں کرتا شہزادے سے واپس چلے اللہ اکبار اللہ والے ایسے ہوتے اللہ حضرت فرماتے ہیں کروم دیا دو پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نہیں اس کا بھی ایک بڑا پیارا واقع ہے جس کو میرے لسنت میں تسکرہ امام محمد رضا میں لکھا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ حضور وہ ریاست نانپارہ کے نواب صاحب ہیں ان کی شان میں کوئی قصیدہ لکھ دیں کیونکہ وہ جب قصیدہ لکھیں گے ان کا کلام لکھیں گے ان کے بارے میں تو انعام دیتے ہیں بھائی تو اللہ حضرت نے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے نقص جا نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں یہ کلام لکھا اور مکتی نے کیا کہا کروں مد اہل دول رضا میں مالداروں کی مدرہ کروں تعریف کروں پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں تو اپنے آقا کا منگتا ہوں میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے میرا دین پارائے ہے نہ نہیں کیونکہ وہ ریاست نان پارا تھی نا تو اللہ تو اسی کو اس انداز سے لیا میرا دین پارا ہے نہ نہیں تو مذہبی لوگ یا جو بھی لوگ جو مالداروں سے متاثر ہوتے ہیں اچھا نہیں لگتا تھا یہ اچھی بات نہیں خاص طور پر دینی لوگوں کو تو بہت زیادہ وہ ان مالداروں سے بچنا چاہیے ان کی صحبت بھی اچھی نہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے میں بڑا پریشان رہا کرتا تھا بڑی ٹینشن رہتی تھی میں نے غور کیا کہ ٹینشن کیوں ہے پھر میری توجہ ہوئی کہ میں مالداروں کی صحبت میں رہتا تھا اور وہ مالدار کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ ہے میرے پاس یہ ہے میرے پاس یہ ہے تو میں غور کرتا کہ میرے پاس تو یہ بھی نہیں میرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے مجھے ٹینشن شروع ہو گئی پھر میں نے کیا کیا میں نے غریبوں کی صحبت میں رہنا شروع کر دیا جب غریبوں کی صحبت میں رہا تو ابھر سے کوئی غریب کہتا ہے میرے پاس یہ نہیں ہے میرے پاس یہ بھی نہیں ہے میرے پاس یہ بھی نہیں ہے تو میں کہتا ہوں یہ اللہ تیرا شکر ہے یہ تو میرے پاس تو یہ ہے میرے پاس یہ بھی ہے میرے پاس یہ بھی تو الحمد مجھے سکون کل نصیب ہو گیا تو مالداروں کی صحبت سے دنیا کی محبت بڑھے گی مال کی محبت بڑھے گی اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ دین کی محبت بڑھے گی اللہ حضرت کے پاس کوئی صاحب وہ ٹرے میں تشت میں توحفہ اور نذرانہ لے کر حاضر ہوئے کہ قبول کیجیے نے کا حضور ساٹھ روپے ہیں قبول کر لیجئے فرمایا ساٹھ ہزار بھی ہوں تو فقیر اللہ کے کرم سے بے نیاز ہے دیکھو بڑی رقم ہے حضرت خپن کر لیجیے ساٹھ ہیں روپے، ساٹھ روپئے رمایا کہ ساٹھ ہزار بھی ہوں تو فقیر اللہ کے کرم سے بے نیاز ہے تو یاد رکھیے اعلیٰ حضرت زمیندار تھے مگر بے نیاز تھے زمینوں کا سارا نظام اعلی حضرت کے بھائی جان حسن رضا خان رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے سنبھال رکھا تھا آپ کو پتہ نہیں ہوتا تھا کیا آمدن ہے کیا حساب ہے بس وہ گھر کا نظام بھی وہ چلاتے سارا وہ سنبھالتے تھے اور بس آپ صبح و شام دین کا کام کرتے تھے فتح شریف لکھتے تھے بس ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں آپ مہو رہتے تھے اللہ اکبر لوگ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ دنیا کی باتیں نہیں کرتے تھے آخرت کی باتیں کرتے تھے دین کی باتیں کرتے تھے شری مسائل کی باتیں ہوتی تھی اور دینی مسائل سیکھنا بہت بڑی عبادت ہے بہت بڑی عبادت ہے الحمدللہ تو اعلی حضرت ایسے تھے دنیا سے بے رقبت اور اللہ اس کے رسول سے لو لگا کر رکھتے تھے ایک مولانا صاحب کہتے ہیں میں نے کئی بزرگوں سے سنا کہ حیدرآباد نظام نے کئی بار لکھا حضور میرے ہاں تشریف لا کر شکریہ کا موقع دیں یا مجھے اجازت دے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں اعلی حضرت نے کیا جواب دیا میرے پاس اللہ تعالیٰ کا عنایت کیا ہوا وقت صرف اللہ تعالی کی اتاد کے لیے اللہ تعالی کی فرما برداری کے لیے آپ کی آؤ بھگت کے لیے کہاں سے وقت لاؤں میرے پاس اتنا وقت تھوڑی آپ کیا بھگت کرتا رہ ایک دفعہ ایک بہت بڑا غیر مسلم لیڈر وہ گھومتا گھماتا پھرتا پھراتا بریلی جی پہنچ گیا اور اس نے تمنا کا اظہار کیا کہ میں اعلیٰ حضرت سے ملنا چاہتا ہوں اعلیٰ حضرت نے انکار کر دیا کہ میں نہیں ملنا چاہتا اب بعض لوگوں نے سفارش کی کہ حضور مسلحت یہی اس میں لگتی ہے کہ آپ ملاقات کا وقت دے دیں اعلیٰ حضرت نے فرمایا مجھ سے دینی باتیں کریں گے وہ یا دنیا کی باتیں کریں گے دینی معاملات میں تو وہ مجھ سے بات نہیں کر سکتا غیر مسلم ہے وہ ہمارے دن سے واقف ہی نہیں ہے رہا دنیا کی باتیں تو میں نے اپنی دنیا بنانے کی طرف توجہ نہیں دی دوسروں کی دنیا سنوارنے کی فکر میں کیسے کروں اپنا وقت کو ضائع کرو اور فرمایا کہ آپ حضرات جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ترکہ آبائی سے میری کافی معیشت ہے یعنی میرا گزر بسر ہوتا ہے زمینیں میرے پاس ہے میرے آبا و اجداد کی ملی ہوئی اس سے گزر بسر ہوتا ہے اور کبھی میں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی حسن رضا میاں انتظام سنبھالتے اور ان کے انتقال کے بعد حضرت کے چھوٹے بھائی رضا خان وہ سنبھالتے تھے اب وہ لوگ سن کر خاموش ہو گئے چپ ہو گئے کیا شان ہے میرے آکا حضرت کی اب تو کسی لیڈر کا پیغام آ جائے تو دوڑے جاتے غریب کے کوئی نہیں جاتا لیڈروں کے ہاتھ اڑتے ہوئے پہنچ جاتی اور جا کر ساتھ میں سیلفی بناتے ہیں، پکچر کھنچواتے ہیں بڑے وہ ٹور بناتے ہیں، نمبر بناتے ہیں کہ یہ فلاں وزیر کے ساتھ تصویر کھنچوائے اللہ حضرت ملنا پسند نہیں کرنا اللہ اکبر اور خود اللہ حضرت فرماتے ہیں ان کا منگتا پاؤں سے ٹھک را دے وہ دنیا کا تاج ان کا منگتا کن کا منگتا جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت کے خدانوں کی چابیاں تھا فرمائی ہیں ان کا منگتا پا سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج جس کی خاطر مر گئے من امرگڑ کر ایڑیاں جس کی خاطر مر گئے من امرگڑ کر اے, اے تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی تو جو آکاری سلا تو اسلام کا ممتار غلام ہے وہ تو دنیا کا تاج ٹھوکر سے وہ ٹھکرا دے وہ جس کی خاطر بڑے بڑے وہ مر گئے کہ او جی تاج مل جائے بادشاہت مل جائے کیا شان ہے میرے آقا اعلی حضرت کی الا حضرت کی شان میں بیاز پاک یہ جو آپ کے شہزادے کا کلام ہے اس میں الہ حضرت کی ایک بہت پیاری منقبت لکھی ہوئی اس میں سے کچھ اشعار پیش کرتا ہوں اے رضا مرتبہ کتنا ہوا آ ب تو ہند عرب میں ہوا شہرا تیرا اللہ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے بہت مقام عطا فرمایا آپ جب مکہ مدینے میں حاضر ہوتے تھے تو وہاں کے مکی اور مدنی علماء عربی علماء بڑے بڑے علماء آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے آپ سے حدیث کی صنعت کی اجازت لیا کرتے تھے اور آپ سے وہ تمنا کرتے تھے ملاقات کی دور دراز سے لوگ آ کر ملاقات کرنے کے لیے آیا کرتے تھے نام آلہ ہے تیرا حضرت آ تیرا کام اولا ہے تیرا اے شہ تیرا تو الا حضرت مود دنیا داروں سے دور ہوا کرتے تھے اور نوابوں سے اور لیڈروں سے ملنا پسند نہیں فرماتے تھے الا حضرت کی نالی شان ہے اور یہی وصف آپ کی اولاد میں بھی تھا آپ کے دو شہزادے مصطفی رضا خان علی رحمۃ الرحمان مفتی اعظم ہند یہ بھی مفتی اسلام آپ کے دوسرے شہزادے مولانا حامد رضا خان حجت الاسلام جن کا یہ نعتیہ کلام ریاض پاک ہے یہ بھی مفتی اسلام تھے اور یہ بھی کیسے تھے اردو کا محاورہ ہے کہ پھل اپنے درخت سے پہچانا جاتا ہے تو اہلا حضرت کے بڑے صاحبزادے حامد رزا خان بڑے تھے مصطفی رزا خان چھوٹے تھے انہیں حیدرآباد دکن کے جو نواب صاحب تھے انہوں نے دعوت دی اور چیف جسٹس قاضی القضا کا عہدہ پیش کیا بڑا اسرار کیا ہر طرح سے لالچ دی مگر اعلی حضرت کے شہزادے شہزادے کس کے تھے اللہ حضرت کے حجرت الاسلام حامد رضا خان علی رحمت الرحمان نے یہ عہدہ قبول نہیں کیا اور فرمایا کہ میں خدائے کریم کے دروازے کا فقیر ہوں میرے لیے یہ کافی ہے اور آپ نے وہ عہدہ قبول نہیں کیا اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی محبت سے بچائے اور ہم آخرت کی تیاری کریں دنیا اور آخرت کی مثال یوں دی گئی کہ جیسے کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈبوئے اب نکالے تو کتنا پانی لگا ہوگا ایک خطرہ یہ دنیا کی مثال ہے اور وہ سمندر جس کا کنارا نظر نہیں آ رہا یہ آخرت ہے اور آخرت تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سمجھانے کے لیے تو دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا اللہ ہمیں فکر آخر عطا فرمائے وہ لوگ جو سرمایہ دار اور صاحب اقتدار ان کی دعوتیں ان کے تحائف اور ان کے پیچھے گھومتے ہیں ان کی بڑی وہ خوشامد کرتے ہیں استفر اللہ وہ سنیں اور ڈریں حدیث پاک میں ہے جو کسی مالدار کی اس کی مالداری کی وجہ سے توازو کرے گا اس کے سامنے آجزی کرے گا انکساری کرے گا اس کا دو تہائی دین جاتا رہا دو تہائی دین چلے جانے کا خطرہ ہے مالداروں کی توازو اور انکساری کرنے میں اور اعلی حضرت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں مال دنیا کے لیے توازو روبہ خدا یعنی اللہ تعالی کے لیے نہیں اس لیے یہ حرام ہوئی کسی مالدار کی توازو اس کی مال کی وجہ سے کی جا رہی ہے نا ایک تو دیندار شخص ہیں علما ہیں امام ہیں پیر صاحب ہیں جو باونل ہیں اور ان کی عزت کر رہے ہیں ماں باپ کا ادب کر رہے ہیں بڑے بھائی بہن کا ادب کر رہے ہیں احترام کر رہے ہیں کسی معذم دینی کا احترام کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے اب کسی کا ادب احترام کیا بس خوشامد کر رہے ہیں مالداری کی وجہ سے فقط تو یہ چونکہ مال دنیا کے لیے اللہ کے لیے نہیں ہے. لہذا یہ حرام ہے تو دنیا دار مال دار آدمی کی بلا اجازت شرح صرف مال کی وجہ سے توازو کرنا حرام اللہ ہم اس سے بچائے اللہ بچائے تو مسلمان یاد رکھی خوش آمدی نہیں ہوتا جھوٹی تعریفیں کرنے والا نہیں ہوتا جھوٹ بولنے والا نہیں ہوتا اللہ تعالی ہم اس بلا سے بچائے اور اعلی حضرت کے صدقے میں اللہ ہمیں دنیا سے بے نیاز کر دے اور آخرت کی تیاری میں مشغول فرما دے آمین بجاہ نبی ضلع صلی اللہ تعالی علیہ